اَلَّذِينَ عَاهَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُذُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يتقون صدق اللہ لگی آج کے درس کا آغاز سورہ انفال کی آیت نمبر پچپن سے کیا جا رہا ہے یہ آیت اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان کا پسے منظر جاننا ضروری ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منبرہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد دو اہم کام کیے پہلا کام تو یہ کیا کہ مکہ کے مہاجر کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا آپ ایک مہاجر کو بلاتے ہیں اور پھر کسی انصاری کو بلاتے اور ان دونوں سے کہتے کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو اور یہ انسانی تاریخ میں غالباً اپنی مثال کا اپنی نوعیت کا واحد رشتہ تھا بے مثال رشتہ انصاری اپنے حصے میں آنے والے مہاجر کو اپنے ساتھ لے جاتے اور جا کر اپنے گھر کے اموال اور اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے اور عرض کرتے کہ میرے بھائی یہ آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے بلکہ ایسا بھی کرتے کہ چونکہ مدینے والے کاشتکار لوگ تھے تو زمینوں کو خود آباد کرتے ہل چلاتے سینچتے گوڈی کرتے بیج بوتے جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تو اسے دو حصوں میں تقسیم کرتے آدھی فصل خود رکھتے اور آدھی فصل اپنے بھائی کو پیش کرتے تو پہلا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر یہ کیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقع کا رشتہ قائم کر دیا اس رشتے کی وجہ سے مہاجرین کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور معاش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اب انہیں فکر نہیں تھی کہ کہاں رہیں گے اور گزر بسر کیسے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس رشتے کی برکت سے یہ ہوا کہ ایک نئی قومیت وجود میں آئی ایک نئی قومیت پہلے یہ تھا کہ مکے والے الگ ہیں ندی والے الگ ہیں قریشی الگ ہیں امبی الگ ہیں اوس والے الگ ہیں خضرت والے الگ ہیں سب قبائل الگ الگ تھے ان کی شناخت کے حوالے سے تھی چشرف کے حوالے سے تھی قریشی کے حوالے سے اور اوس اور فرد ہونے کے پار سے ان کی شناخت اس نئی قومیت کی وجہ سے اب ان سب کی شناخت ایمان کے حوالے سے ہو اسلام کے حوالے سے ان کی شناخت قائم ہو گئی ایک ایسی قومیت وجود میں آئی جو ہر قسم کی اصبیتوں سے پاک تھی اس قومیت میں نہ وطن کی اصبیت تھی نہ زبان کی اصبیت نہ قبائلیبیت ان تمام عصبیتوں سے پاک ایک نئی قومی ہے دوسرا کام مدینہ منورہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد کے گھر میں مدینہ کے باشندوں میں سے جو بڑے لوگ تھے ان کا ایک اجلاس طلب کیا جس میں ہر مذہب کے لوگ تھے اور ہر قبیلے کے لوگ خاص طور پر یہودی اور اس اجلاس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پیش کی کہ مدینہ کے جو باشندے ہیں ان کے آپس کے تنازعات اور جھگڑے ختم کرنے کے لیے اور باہر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ کی ایک ریاست قائم کی جائے یہ آپ نے تجویز پیش کی مدینہ کی ایک ریاست قائم کی جائے یہ تجویز پاس ہوئی سب نے اس کو پسند کیا کہ آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اور بیرونی حملہ آور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک ہو جانا چاہیے ایک ریاست ہونی چاہیے اور اس پر بھی اتفاق ہو گیا کہ اس ریاست کا سربراہ محمد الرسول اللہ کو ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی یہ جو معاہدہ ہوا مدینہ کے بشندوں کے درمیان اس معاہدے کی تمام دفعات پر اتفاق کے بعد اس کو ضبط تحریر میں لایا گیا باقاعدہ اس کو لکھا گیا آپ اندازہ کیجیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے عربوں میں بہت کم لوگ ہیں جو لکھنا جانتے ہیں لیکن معاہدات میں قرآن نے بھی تاکید کی ہے لکھنے کی اور حضور نے بھی تاکید کی ہے لکھنے کی اور اپنے عمل سے بھی اس کو تقویت بخشی کہ جب معاہدہ ہو جائے چاہے کاروباری معاہدہ ہو تجارتی معاہدہ ہو قرض کے لین دین کا معاہدہ ہو امن اور کا معاہدہ ہو تو اس کو لکھا جائے آج دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ معاہدات کو مارز تحریر میں لانا ضروری ہے بگرنا کوئی فریق بھی اپنی بات سے منکر ہو سکتا ہے کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی تھی تو حضور یہ کرتے تھے کہ جو معاہدہ ہوتا اس کو لکھتے اور اس میں دونوں فریقوں کے دستخط ہوتے ادیبیہ کے مقام پر آپ کو یاد ہوگا جب قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے تو اس موقع پر بھی حضور نے باقاعدہ معاہدے کو لکھا ہے اور مکے والوں کے ساتھ جب معاہدہ ہوا تھا جنگ نہ کرنے کا یہی حدیبیہ کے مقام پر اس کو آپ نے باقاعدہ لکھا ہے حضرت علی کو کہا لکھو اور یہاں پر بھی جب مدینے کے سارے باشندے اس اجلاس میں شریک تھے اور معاہدے کی ساری دفعات پر بحث ہوئی اور ان کو پاس کیا گیا منظور کر لیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو لکھنے کا حکم دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ دنیا کا پہلا دستوری معاہدہ تھا جو کسی مملکت کے سربراہ نے جاری کیا حضور کے اس معاہدے سے پہلے ہمیں کسی ایسے معاہدے کا ثبوت نہیں ملتا تحریری معاہدہ جو کسی مملکت کے سربراہ نے جاری کیا ہو ڈاکٹر حمید اللہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی زندگی سیرت پر ریسرچ اور تحقیق میں گزر گئی بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاہدات کو تلاش کیا اور ان پر بحث کی اور تحقیق سے ثابت کیا کہ مدینہ ہجرت کے بعد حضور نے جو مدینہ کے باشندوں کے درمیان معاہدہ کروایا تو یہ پوری دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ تھا جسے کسی سربراہ مملکت میں مملکت نے جاری کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں یہود کے متعلق خاص طور پر دفعات شامل کی آپ اندازہ کیجئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا دور اندیشی کا سیاسی حالات پر نظر رکھنے کا قوموں کی نفسیات کو جاننے کا کیا مقام تھا آپ جانتے تھے کہ یہودی شرارتی قوم ہے یہ شرارت سے باز نہیں آئے گی تو آپ نے ان کو معاہدے میں جگڑ لیا منظور کیا انہوں نے انکار نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ کوئی ایسی بات تھی نہیں جس سے وہ سب کے سامنے انکار کرتے تو خاص طور پر یہود کے متعلق جو دفعات اس معاہدے میں شامل کی گئیں ان میں سے پہلی دفعہ یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کے خلاف باہر کی کسی طاقت نے اعلان جنگ کیا تو یہودیوں پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں مان لیا انہوں نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیا اس لیے کہ بات تھی مدینہ کے باشندوں کی اب مسلمان مدینہ کے باشندے ہیں ان میں انصار بھی ہیں اور مہاجر بھی تو ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر کبھی کسی طاقت میں چاہے قریش ہوں یا کوئی اور قبیلہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تو یہود پر لازم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں دوسری دفعہ جو اس میں شامل کی گئی وہ یہ کہ مدینہ کے سارے باشندے آپس میں سلح سے رہیں گے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے یہ بھی مان لیا انہوں نے انکار نہیں کر سکتے تھے سلح سے کون انکار کر سکتا تھا تیسری دفعہ جو شامل کی وہ یہ کہ یہودی خاص طور پر اور مدینے والے عام طور پر نہ تو قریش کی حمایت کریں گے اور نہ ہی انہیں پناہ دیں گے یہ بھی مان لیا انہوں نے اور چوتھی دفعہ جو آپ نے شامل کی وہ یہ کہ اگر بالفرض مدینہ کے باشندوں میں اختلاف ہوا یا یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ یا مدینہ کے کسی قبیلے کے ساتھ اختلاف ہوا تو آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دفعات ایسی تھی کہ یہودیوں کو جکڑ لیا اب وہ کھل کر قریش کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے کھل کر اسلام اور مسلمان دشمنی نہیں کر سکتے تھے آپ اندازہ کیجیے کہ اس موقع پر آپ نے یہودیوں کے ہاتھ باندھ دیے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے ہاتھ باندھ دیے قریش سے کہا کہ تم جنگ نہیں کرو گے اور کسی کا ساتھ نہیں دو گے جو مسلمانوں کے خلاف شرارت کرے تو کیا دور اندیشی تھی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معاہدہ تو ہوا یہودیوں کو جکڑا بھی کھل کر تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن اپنی فطرت سے مجبور ہو کر خفیہ خفیہ اندرون خانہ وہ شرارتوں اور سازشوں میں مصروف رہے چنانچہ جنگے بدر میں بھی ان کی حمایت اور ان کا تعاون قریش کے ساتھ تھا اور غزبۂ خندق کے موقع پر تو انہوں نے بہت شرارت کی جب مسلمان محصور ہو کر رہ گئے تھے تو وعدہ شکنی عہد شکنی کرتے رہتے تھے اور یہ یہود کی خصلت اور فطرت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی یہ ہے ان آیات کا پس منظر جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں جن کا ترجمہ اور تفصیل بیان کرنے والا ہوں اللہ فرماتے ان شرت دوا کفرو بے شک مخلوق میں سے بدترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کافر ہیں انسانوں میں سے صرف انسانوں میں سے نہیں حیوانوں میں سے چپاؤں میں سے مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لاتے یہ آیت یہ آیت اور اگلی آیات یہ یہود ہی کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ حضور کو پہچاننے کے باوجود ایمان قبول نہیں کرتے تھے فرمایا کہ یہ چپاؤں سے بھی بدتر ہیں اس لیے کہ چپائے میں بھی بعض فوائد ہوتے ہیں لیکن ان سے عالم انسانی کو سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا الفاظ پھر سن لیجیے ان کے معانی پھر سن لیجیے اللہ فرماتے ہیں مخلوق میں سے بدترین لوگ کون ہے ڈبلو وہ جو ایمان سے محروم ہیں وہ جو کافر ہیں تو بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کافروں کی مادی ترقی کی وجہ سے ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کی سائنسی ایجادات کی وجہ سے ان کی معاشی خوشحالی کی وجہ سے اور ان کے ہاں جو سیاسی عدالتی نظام ہے اس کے فعال ہونے کی وجہ سے بعض اوقات معاذ اللہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جس سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا کافر مسلمانوں سے بہتر ہیں معاذ اللہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں میں نے ایک بڑے رائٹر ایک بڑے صحافی کا کالم پڑھا اس میں وہ صاحب کہتے ہیں مگر بھی دنیا کی ایجادات اور مادی ترقیاں اور ٹیکنالوجی ترقی کو شمار کرتے کرتے کہتے ہیں سب کچھ تو ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے اللہ اکبر وہاں بالکل ہلکی چیز ہے معاذ اللہ اور ایک اور بہت بڑا نام تحریر کی دنیا میں کتابی دنیا میں بہت بڑا نام نام نہیں لیتا ہوت بھی ہو گیا میں نے اس کے بارے میں پڑھا خود پڑھا اس کی کتاب میں اس نے امریکہ کے ایک شہر کے بارے میں کہا جہاں سائنسدان زیادہ ہوتے ہیں اس نے کہا کہ وہ شہر تو اللہ کے ولیوں کا شہر ہے اس لیے کہ وہاں سائنسدان رہتے ہیں یعنی سائنسدان وہ اللہ کے ولی ہیں اگر اگرچہ ایمان سے محروم ہوں تو بھائی یہ ایمان کو بہت گھٹانے والی چیز ہے اور یہ بات درس میں شریک ہونے والے ساتھی میری زبان سے سنتے رہتے ہیں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اسلام ایمان قرآن نبی کی احادیث نہ ہمیں سائنسی ایجادات سے روکتے ہیں، نہ ٹیکنالوجی کے حصول سے روکتے ہیں، نہ اسلحہ سازی سے روکتے ہیں، نہ معاذ اللہ ابل و انصاف کا نظام قائم کرنے سے روکتے ہیں تو اگر ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے پسماندہ ہے حرام خور ہے یہاں رشوت کا نظام ہے کرپشن کا نظام ہے جھوٹ فریب اور دھوکے کا نظام ہے تو اس کی ذمہ داری ہم قرآن پر نہیں ڈال سکتے حدیث پر نہیں ڈال سکتے اسلام اور ایمان پر اور کلمہ طیبہ پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے ہم قصور ہیں ہم, ہم نے یہ حرکتیں کی ہیں ہمیں اسلام نے قرآن نہیں سکھایا کہ تم کرپشن کا نظام کرو اور رشوت اور سفارش کا نظام قائم کرو یہ ہمیں قرآن نے نہیں سکھایا حدیث نے نہیں سکھایا نبی نے نہیں سکھایا اللہ کے نبی کا حال تو یہ ہے قیام عدل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا اس لیے کہ نفاذ قانون میں نفاذ عدل میں محمد کی بیٹی فاطمہ اور کسی اور کی بیٹی فاطمہ برابر ہے تو فرمایا کہ مخلوق میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو کافرے کیوں اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو بھائیو سائنس ٹیکنالوجی اور جدید علوم و فنون میں ترقی حاصل کرنی چاہیے اور بقدرے ضرورت تو ان کا سیکھنا فرض ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم نہ سیکھیں اور کافر سیکھ لیں تو ہم ان کو کہہ دیں کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والوں سے بہتر ہیں وہ اللہ کے ولی بن گئے یہ سراہتن یہ نظریہ یہ سوچ قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے جس میں اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان سے محروم ہیں اللہ نے ان کو چپاؤں سے بھی بدتر قرار دیا چپاؤں سے بدتر اور چپاؤں میں کیا کچھ آتا ہے چپاؤں میں صرف گدا گوڑا نہیں آتا چپاؤں میں کتا اور خنفیر بھی آتا ہے اللہ کہتے ہیں جو ایمان سے محروم ہیں اور جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ چپاؤں سے بھی بدتر ہیں آگے فرمایا انہیں یہود کے بارے میں اللہ آحد تمن ان کا حال یہ ہے کہ آپ ان سے کئی بار عہد لے چکے مرا پھر وہ اپنے عہد کو بار بار توڑ دیتے ہیں وہ لا یت اور وہ عہد شکنی سے بچتے نہیں ہیں اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں پما تص کفن نہ اے میرے حبیب اے میرے پیغمبر اگر جنگ میں آپ ان پر قابو پالیں شر بھی من خلف تو انہیں ایسی مار ماریں جو ان کے علاوہ کو تتر بتر کر دیں ایسی سزا دیں اور ایسی مار ماریں کہ جو میدان جنگ میں نہیں آ سکے یا دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں وہ عبرت پکڑے اللہ یزک تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تاکہ ان کے دماغ ٹھکانے آ جائیں وہ انما تخافن قومن خیالتاً ثوا اور اگر آپ کو ان کے وعدہ ختم کرنے کی اگر آپ کو اندیشہ ہو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم سے خیانت کا الیہم صبا تو آپ انہیں وعدہ ختم کرنے کی اطلاع دے کر برابر ہو جائے انب الخواین بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ فرمانے میرے حبیب جن کے ساتھ معاہدہ کریں اس معاہدے کو پورا کریں جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں آپ بھی اپنے عہد پر قائم رہیں بادہ خلافی نہ کریں لیکن اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو وادہ توڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ کو ان کو اطلاع کر دے کہ ہماری طرف سے معاہدہ ختم ہو گیا اطلاع کر کے معاہدے کو ختم کرے خفیہ خفیہ ان پر حملہ نہ کریں کیونکہ اللہ پاک وعدہ توڑنے والوں کو اور خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا عام محاورہ تو یہ ہے اردو میں بھی چلا ہوا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے لیکن ہمارا دین کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے وعدہ خلافی جھوٹ اور خیانت حرام ہے مسلمان کے ساتھ بھی حرام اور کافر کے ساتھ بھی سے حیرت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے بیان میں یہ حدیث ضرور بیان فرماتے تھے آپ اندازہ کیجیے کہ ایک ہی بات اپنے بیان میں بار بار آپ فرماتے فرماتے کہ شاید ہی کوئی خطبہ شاید ہی حضور کا کوئی بیان اس حدیث سے خالی ہو کیا لا ایمان علی ملا امانت الحو ولا ملا عہد الح جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں اور جس کے اندر وعدہ پورا کرنے کی صفت نہیں اس کے دین کا اعتبار اللہ اکبر بتائیے آج مسلمانوں میں خیانت کتنی عام ہو گئی کہاں گئے امانت والے لوگ اب تو ڈھونڈنا پڑتا ہے ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا لوگ سنیں گے کہ جی فلاں قبیلے میں فلاں محلے میں فلاں بستی میں ایک امانت دار شخص رہتے ہیں لیکن جب اس کے ساتھ بھی واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ امانت تو اس کے اندر بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے خالی ڈول اور فرمایا کہ ایسے ہوگا جیسے بعض اوقات جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو پھول جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پھول جاتا ہے اب پھولے ہوئے کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ بڑا موٹا ہو گیا ہے بڑی جان بن گئی ہے اتنا موٹا ہو رہا ہے حالانکہ اس کو چیر کر دیکھیں تو اندر گندے پانی کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن نظر آ رہا پھولا ہوا بہت بڑی چیز ہے تو فرمایا کہ یوں ہوں گے بعض لوگ بظاہر دیکھنے میں معزز محترم مشہور بڑے لوگ لیکن اندر سے گندگی اور خیانت سے بھرے اسی طریقے سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ خیانت کسی کے ساتھ جائز نہیں چاہے کافری کیوں نہ ہو اس بارے میں بھی حدیث سن لے کیونکہ بعض مسلمان یہ ہی سمجھتے ہیں کہ کافر کے ساتھ چکر بازی کرنا جائز ہے دشمن کے ساتھ جائز ہے اپنے مخالف فرقے کے ساتھ جائز ہے اللہ اکبر بعد لوگوں کی سوچ ہے کہ دوسرے فرقے والوں کے ساتھ جھوٹ بولنا خیانت کرنا اور نجائز کرنا یہ جائز ہے اور اپنوں کے لیے سب کچھ جائز ہے میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کسی تنظیم کے بارے میں نام نہیں لیتا تو اس تنظیم کے کچھ لڑکے پکڑے گئے جنہوں نے قتل کیے تھے اب جیل میں چلے گئے تو اب آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ ان کو کیسے چھوڑایا جائے اب ظاہر ہے چھوڑانے کا طریقہ یہ ہے جھوٹ بول کر جھوٹی گواہیاں دے کر رشوت دے کر سفارش کر کے تو یہ مشورہ ہو رہا ہے تو ان میں سے ایک نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جھوٹ بولنا جائز بھی ہے اسلام میں جائز بھی ہے تو وہ مذہبی تنظیم کے لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے اگر ہر جگہ تم اسلام کو بیچ میں لے آئے تو پھر تنظیم چلانی مقصد یہ کہ اگر تنظیم کو چلانے تو اسلام کو آباد کہو تنظیم مقدم ہے اسلام مقدم نہیں ہے تو خیانت اور جھوٹ کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں حدیث سنا رہا ہوں حیرت محمون بن مہران اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلمان اور کافر برابر ہیں پہلی چیز فرمایا کہ جس سے معاہدہ کرو تو وہ معاہدہ پورا کرو خواب و کافر ہو یا مسلمان دوسری چیز فرمایا کہ جس کے ساتھ رشتے داری ہے اس کے حقوق ادا کرو اگرچہ رشتے دار کافر ہو یا مسلمان رشتے کافر بھی ہے تو بھی چلا رہنی ضروری ہے اس کے حقوق کا ادا کرنا یہ ضروری ہے اور تیسری چیز فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو امانت ادا کر دو اس میں خیانت نہ کرو اگر مسلمان ہو یا کافر ہے تو سلیم بن عامر عنہ نے ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حیث امیر معاویہ کا رومیوں سے معاہدہ تھا مثال کے طور پر چار مہینے کے لیے معاہدہ تھا جب چار مہینے ختم ہونے لگے تو ہے امیر معاویہ اپنا لشکر لے کر چل پڑے تاکہ معاہدے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے سرحد پر پہنچ جاؤں اور جب معاہدے کا وقت پورا ہو جائے تو فورن حملہ کر یہ ذہن میں سوچا اب ایسا نہیں تھا کہ چار مہینے سے پہلے حملہ کرنے لگے تھے خیال یہ تھا کہ سرحد کے قریب چلا جاتا ہوں جب چار مہینے ہو جائیں گے تو فوراً حملہ کر دوں گا اللہ اکبر لشکر لے کر جا رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک سوار گھوڑا دڑاتا ہوا آ رہا ہے بوڑھا شیخ ہے گھوڑا دڑا ہوا آ رہا ہے اور زور زور سے کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفا غدر ارے وعدہ پورا کرو امیر معاویہ دھوکہ نہیں دو وعدے کو نہیں توڑو اب اندازہ کیجیے حالانکہ مدت پوری ہونے سے پہلے حملہ کرنے کا ارادہ امیر معاویہ کا بھی نہیں تھا لیکن آنے والا کہہ رہا ہے تمہارا یوں خاموشی کے ساتھ سرحد پر پہنچنا یہ بھی وعدے کے خلاف ہے ایسا نہ کرو وفا لا غدر یہ لچکر ہے مسلمانوں کا معاہدہ ہے کافروں کے ساتھ اور فرمائے کہ نہیں وعدہ شکنی نہ کرو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے حدیث سنائی آنے والے شیخ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا نہ بین بے نہ اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس معاہدے میں تمہیں کمی بیشی کرنے کا اور اس کی کسی شک کو توڑنے کا کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے تو دیکھا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے امر بن امبس ربی اللہ جو یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے وفا لا غدر تو بھائیو وعدہ شکنی یہ حرام چاہے وعدہ مسلمان کے ساتھ ہو یا کہ کافر کے ساتھ اور فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام جو عہد کو توڑنے والے ہیں قیامت کے دن اس کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا ایک خاص قسم کا جھنڈا